جی سب یہاں بعض ادارے جو ہیں خیرات اور صدقات کی مد میں لوگوں سے رقم لے کے دسترخوانوں پہ کھانے وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں تو وہاں یہ تمیز نہیں ہوتی کہ یہ مسلمان ہیں اور غیر مسلمان ہیں کھانے والے تو اس طرح سے وہ صدقات اور خیرات کیا ہو جاتے ہیں دیکھیے ہمارے یہاں کیا بات ہمارے یہاں ہم لوگ اہل سنت حنفی مذہب رکھتے ہیں امام آزم ابو ہنی رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ یہ ہے کسی زکات کے مستحق کو زکوات دے کر اس کو اس کا مالک بنا دیں تملیغ شرط ہے کہ جسے زکات دی وہ مال پہ قبضہ کرے اور وہ اس کا مالک بن جائے صرف کسی چیز کو جائز کرنے سے زکوت نہیں ہو جیسے آپ نے زکوات کے مال سے لوگوں کو کھانا کھلا دیا تو تملیک تو نہیں پائی گئی ملکیت نہیں پائی گئی اس لیے ظاہر ہے کہ زکات ادا نہیں ہوگی اب یہ وہ ادارے ذمہ دار ہیں کہ زکوت کے پیسوں سے جو کھانا کھلاتے ہیں وہ یا تو عطیات کے مد میں کھلاتے ہوں گے بدگمانی تو نہیں کر لیکن زکوٰۃ کے مد سے کھلائیں تو جب تک اس میں تملیق نہیں پائی جائے گی زکات دینے والا جس کو دے لینے والا اس پر قبضہ کرے اس کا مالک بن جائے اس وقت تک زکوات ادا نہیں ہوگی جیسے کوئی آپ کے پاس غریب آدمی آئے تو آپ زکوت کے مد میں کھانا کھلا دیں تملیک نہیں پائی گئی ہاں اگر کوئی جیسے چار پانچ آدمی کو آپ نے کھانا دے دیا اور کھانے کا ان کو مالک بنا دیا کہ بھائی آپ چاہیں تو یہاں کھائیں یہ کہیں لے کر چلے جائیں آپ کھا لیں یہ کھانا آپ کا تو جتنے کا کھانا ہوگا اتنے کی زکات ادا ہو جائے گی ٹھیک یہ اس صورت میں کہ جب اس میں ملکیت پائی جائے یہ ذہن میں رکھی